قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہاں پھر زبہن کا معنی ہاں پکار قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہاں پکار حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جی زبہن جو ہے یہ گھوڑے کے ہن ہنا کے کرتے ہیں وہ گھوڑا ہنک دے گا نا ہن ہناتا ہے تو گھوڑے کے ہنہنانے کو زبان کہتے ہیں تو حضرت نے خود بولا کہ نہیں ہن ہنانا نہیں پر میں گھوڑا جب دوڑتا ہے تو یوں کرتا ہے حضرت ابن عباس نے بھی ایسے کیا ہک ہک ہک, ہک ایسے کر کے دکھا ہے حضرت ابن عباس نے تو یہی ہے ہک ہک کر قسم ہے اس گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہامپ کر حک ہک, ہک کرتے ہیں کل موریات کدہن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 پاسرنا بھی نہ کن بس اڑاتے ہیں اس وقت کے اندر غبار ہو اتنا دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت اگر غبار جمع ہوا ہوتا ہے نا لیکن پھر بھی اڑتا ہے غبار فبا ستنا بھی جمع بس گھس جاتے ہیں اسی صبح کے وقت کے اندر ایک جماعت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے آگے ہے جواب قسم جواب قسم ان انسان عل رب ہی لقنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشاکر شاکر ہے قنوج جو ہے نا اس مبالسی کا ہے تو یہ انل نل انسان دعویٰ ہوا یا نہ ہوا جواب قسم ہوتا ہے دعویٰ اور قسمیں اس کے لیے کیا بنتی ہیں دلیل دعویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بڑا ناشاکر شاکر ہے اور اس کے لیے کس کو دلیل بنایا گیا گھوڑوں کو دلیل بنایا گیا کہ گھوڑے تو فرما بردار ہیں اپنے مالکوں کے چاہے پتھرے لی زمین میں دوڑا ہو چاہے دشمنوں کی جماعت میں گھوس جائیں فرما بردار ہے گھوڑا ہو فرما بردار اور انسان کا ہو ناشاکر تو گھوڑے دلیل ہیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ وہ فرما بردار اور انسان ناشاکر شاکر ہے بھائی قسمیں موافق ہو گئی دعوے کے لیکن گھوڑوں سے مراد بعض حضرات لیتے ہیں کہ صرف جہاد کے گھوڑے مراد ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مراد سے لڑائی کے گھوڑے ہیں چاہے جہاد کے گھوڑے ہوں چاہے غیر جہاد کے گھوڑے ہوں بھائی مالک کتابیں صرف جہاد کے گھوڑے ہوتے ہیں دوسرے گھوڑے بھی ہوتے ہیں سوال تو یہ ہے کہ یہ دلیل دینی ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا فرمبردار ہے تو چاہے مالک گھوڑے کو جہاد کی طرف لے جائے چاہے لوٹ ڈالنے کے لیے لے جائے چاہے جاں ہی لے جائے گھوڑا کیا ہے فرمبردار ہے جب وہ فرما ہے انسان کو فرمار تو گھوڑوں سے مراد عام گھوڑے ہیں صرف یہ کہنا کہ جہاد کے گھوڑے ہیں یہ صورت مکی ہے جہاد مکے میں فرد ہوئی تھی کیا اب ان کافروں کے سامنے جب یہ پڑھی گئی وہ کون سے گھوڑے سمجھے ہوں گے وہ عام گھوڑے سمجھے ہوں گے اور میں نے جو تقریر کی نا تو میرے استاد مدز علو ہیں پنجاب کے اندر مجھے کہنے لگے یہ کیا خرچ ماری تے جو گھوڑے کو عام جا رکھیے تھے جا دو میں انہیں کو سمجھایا تو کہ ٹھیک ہے میری سمجھ میں آ گیا وہ استاد سے میرے کہ میری سمجھ میں آ گیا ہے اچھا جی حضرت بے شک انسان واسطے رب اپنے کے بڑا نشا ہے وائم نہو بے شک وہ اوپر اس کے اقراری بھی آئے میرے عزیز یہ تھا بیانِ مرض انسان کے اندر بیماری کون سی ہے جی کنوج کی نا شاکر کی آگے سبب مرض سببِ مرض وہی حبِ مال دنیا جو ہے نا بلا ہے انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے سببِ مرض حب مال ہے بے شک واسطے محبت مال کے سخت ہے افلا یا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 ڈبلیو اسلام